سلام سید رسول محمد نصف والا علیفع الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ بسم الرَّحِيمِ قل كنتم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> لا کم تو لو قدیم منوس اس ولا تو مسلا مارکیا سید دیا سو نمار والا ریا س دیا والسلام تم سلا میا خاتم م لمبیا عليه سنا تو بعد محض مستم حاضرین سام اہل سنت و جماعت رکھنے والے مسلمان بھائی دوستان گرامی اس مہینے رجب الرجب شریف دی بائیس تاریخ صحابیسول مسلم جان کا وحی امین وحی سید ان امیر معاویہ دبت ابو سرکار کا مبارک تو اج دے مبارک شانوال چند گلا چنا دے دوش گزار کرنی نے خالق جلا جل ہوا چیز شرطرتا فرما سنا سنن تو بعد سارے دلانے لا کر تسلیم کے تمام آلو اشاع کی محبت سڈیا دلانے ادر گامزن فرماے دوستان نگرانی جمعہ شریف سے وقت مختصر ہوتا ہے چاند گلا چیزا چیزہ جناب کے سامنے پیش ابتدا دے اندر متلطن صحابہ کے رام ردوان اللہ علیہم اجمعین دے متعلق جو احادیث مبارکہ دے اندر یا قرآن مجید فقار حمید اندر آئے ان اندر کا خلاصہ سنا اور پھر آخر سیدنا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بقت مثال اہل بی اتحار کے متعلق یزید کو وسیعت جناب سامنے پیش کرنی ہے تاکہ سرکار دے اس یار بارے جو برائے نام مسلمان اور سنی اخاون والے یا دیگر بد باطن لوگ بد گمانیاں کر کرتے انہاں انہیں بد گمانی کا ازالا کیا جا سکے اور جو صحیح عقیدہ ہے وہ اپنایا جائے تاکہ بندے دے دونیں جہان سو جان اس بنیاد کے اتنے وہ وسیعت آپ دی پیش کرنی ہے ویسے دو وسیت آپ نے کتیاں سن وفاد شریف وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید نو ایک جناب پیش کرنی دو جی تعالی کل ہفتے نشار کی نماز تو بعد بھی توفیق کراگا تو دوستانے گرامی ابتدار کے اندر متلطم صحابہ چرام سیدنا امیر معاویہ سرکار اور یا کوئی بھی صحابی ہوابی ہو انہیں متعلق قرآن حدیث کے اندر کی تعلیم دیتی گئی ہے اور انہاں کی کسے ایک صحابی دی بے ادبی یا توڑی گئی کرنا مطلقاً صحابہ کرام دے متعلق یہ گل ہی پاک قرآن دے کافی ہے مسلمان واسطے اور سلیم تبا انسان واسطے کہ خالی کا فرمایا اللہ اکبر کل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تمام صحابہ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہر بندہ جنتری گنا بچتا ہے نیکیاں کرتا ہے جی ہالی وہ مرے نہ ہو جنت ہی پہلے فرما چاہوں ادا شان ہولکی ہونی انہوں نے اور ایک تھان سے فرمایا ستارویں سپارے کے لا ماؤ نہ اے محبوب تو یار اج جنتی نے اور جہنم تو اس طرح دور رکھے جان گے کہ جہنم دی حل کی ہلکی جی آواز بھی انہوں نے نہیں آئی پوجی گنسا لا یس اکرام لا ماؤنا جما جمع ہے جمع مذکر غائب دسی لا یس ماؤنا ہسی اے محبوب وہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جہنم کی الکی سی آواز بھی نہیں سنے رضوان دالہ کر لو کہ جہاں انہوں کے اتنے تشنیق تشنی کر دے وہ بئیمان اللہ تعالی دے پاک قرآن دیا آیات بجنات نو جھوٹا نہیں کہہ رہے قرآن کی تقریب نہیں پیا کرتا ہو اللہ اکبر فرمایا رضی اللہ ہوا تمام صحابہ اپنے رب کو راضی اور رب ان کو راضی خیسی گل جی دیں اپنی رضا تے خوش رودی دی بشارت دے دینا دا اعزاز ہے کن عظمت ہے اور یہ صحابہ کلام کے متعلق ای آیا پاک نازل ہوئی اور جو ہے دیگر لو آیا بیے میں ہے ہی اتفاق کرنا کیونکہ وقت تھوڑا ہوں پھر اور احادیث مبارکہ کے اندر تب اللہ تعالیم قرآن قرآن مجید سی، ان سرکار کی زبان اکدسوں کے متعلق سرکار نے کی فرمایا آتا ادوالم علیہ سلاد والتسلیم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس باسی اللہ تعالی مارا راوی نے فرمایا تل فیتانوا ظہروا یعنی راوی نو روایت بیان کرتے ہیں شاق کے بھی آپ نے فیتنے فرمایا ہے یا بےدا فرمایا ہے کہ جب فتنے ظاہر ہوں یا بدعات ظاہر ہوں وہ صبح اصحابی اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اللہ اکبر توجہ فل یوزر العالم و تو عالم دین کو چاہیے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور میرے صحابہ کی عزت کا دفاع کرے جو اس کو اللہ تعالی نے علم دین عطا فرمایا ہے جو اس کے پاس دلائل شرعیہ ہے وہ ان دلائل کی روشنی میں میرے صحابہ کی عزت عظمت کو بیان کرے اور جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کا تعاقب کرے اگر ایسا نہ کرے فمل لم یا فالزال کا اگر عالم اس طرح نہ کرے کی مطلب لالچ یا درد شکار ہو کے تو صحابہ کے دی عزت دی رہے اور وہ او ڈریا رہے بندیاں تو وجہ ہو ہاں بشر دیکھ کے کوئی شریف وجہ نہ ہو کیونکہ شرح شریف نے امر بل نہیں ان المنکر دی کردی شرائط بھی نہیں کوئی ادھر نہیں لیکن پھر بھی چوپ پہ دی عالم جواب تو فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالنَّاسِ اس عالم تے اللہ تعالی دی اور ان فرشت انسانت پہ لا سر لا اللہ تعالی مکی رحمت اللہ اپنی سوال اندر اندر جی فرمایا اور جامع صغیر دے اندر بھی ہے اور ابن عساکر یعنی جد اس طرح دے شیاتی اٹھ کلو اور اپنے آپ مسلمان نال صحابہ پاک دی عزت سے بھی حملہ کرم چپ رہنا نے دے اندر صحابہ دی گستاخی اور بید بھی دیوتے دا جو نو بیان کرے تاکہ نہیں عزت دا دفاع ہو جائے دوستو اس حدیث تو بعد ایک دی سنانا زم تبوک دی جنگ ہو رہی اے حوالہ تفسیر تفصیل دور منصور کیفسیر امام جلال الدین سیدودی رضی اللہ تعالی ہے تفسیر در دے اندر وہ روایت موجود ہے غزب تبوک دے موقع نا ایک بندہ صحابہ کے رام کے متعلق ان گل کی تھی انہیں آخیا کہ مار آئی نا والا اب آبا بالا اک بابا تل والا اج بنا ادا نو من مندالت نے آخیا کہ نوز باللہ یہ میں صحابہ کام جیسے پیٹو یعنی زیادہ کھان والے اور جھوٹے اور دشمن کے مقابلے چ دل کوئی نہیں ویخے انہوں تو ود یہ صحابہ کرام کے متعلق انہیں خالی اتنی گل کیتی کی زیادہ کھاندے نے بہت دل نے نوز باللہ کے متعلق اپنا جھوٹ بولتے ہیں ایک بندے گل سنی انکیا کہ میں بتا بھائی مانا تو جھوٹ بول رہے ہیں منافع یہ گل کب ہوئی جدو ہے جدوغ تبوک ہوئے تبوک کی جنگ لڑی گئی اس دوران دی گل اتو دی آخد رام متعلق اتنے بولنے والے اچھا بولو نہ رگا غیرت بند ہونی چاہیے رب کی ذات ہے رب دسول صحابہ تلے بہت ولیم کی مخل سمونا کی زیاد کی خاطر ہاں جی گل کا جب گل نہ دیا کرو تاکہ ایک تو بندہ جاگتا رہے دو میں سن رہا اگلا سنا کی پیا ان کیا آخیا ہے والا کن کا منافے کون تو منافق لگتا ہے تو مومن نہیں لگتا مومن ہوتا تو صحابہ دی عزت کرتا تو نہ کرتا لفظہ تو کی ہویا ہے صحابہ پاک دے دور گل چلتی آئی جیڑا صحابہ کلام دے متعلق ماری ماڑی کی خالی فلانا فلاحا پیٹو یہ بہت خاند ہے تو نزدیک تو ایک گان ہی کوئی نہیں اے نا کوئی ایڈا جملہ عام ابھی کہہ جانے کئی بار کہ ہے ہی پیٹو سنگیا دوستوں لیکن صحابی بار اتنی گل کر صحابی پیاکد ہے تم منا پکے اگو جو ہوتا ہے وہ بھی سنو تو نیٹ سیدنا امیر ماوی پاک متعلق بہانا کنڈیا کا بہانا کاسل شیتانہ میں خوشی امیر ماویہ دے وسال دیے چنگا ہوا دنیا کو گئے بائی رجا من آپ کا نسا لے تو لیا تھا ہوں ہاتھ بنتا ہے مسلمانوں کا مومنا کہ دشمن وہ جنہوں مطلب کوفر چوساں ودو خدا دا کہ بولو تو لگنا مومن نہیں لگتا اگر مومن ہو محبت جاگوزی تیرے دل, دے اندر دی, دل صحابہ دی محبت نہ بھریا ہوتا. گل کر کے صحابی نے فرمایا کہ صحابہ دل دل دل دل دل نہیں آ اور دل دل دل بغض گا مومن نہیں منافق کنہ کم منافق لفظ پہ دسے نے توجہ فرما انتوں تک نہیں رکھی آخیا اللہ اللہ اخبار کو رسول صلی اللہ کے رسول ہے صاحب پیاخ توجہ فرما دیاخل قرآن جدوزی دار دس اللہ سنتا اللہ جملہ پیا کر فرما رہے میں ادھر آیا کریما اتریے ادھر سرکار حکم فرمایا جاؤ ایک تیز دوڑ والا اونٹ لیا وہ سب دوڑتا ہے اونٹ ہواٹھ نہیں جہاں بھی ہو جلدی لے آؤ مدینے کے تاجدار علیہ وسلم سرکار نے رسی پائی زورانوریڑتا جس وسلم نے اس منافک گاہبا پیر بنے رسی نال گروپ نے ادھر جناب والا اونٹ نوڑا ہے فرما نے میں او جنابے والا پیڑ بجے سن منہ تھلے لیا گسڑتا جانا سی والے رسول میں تو مزاق پیا کرنا سا میں تو ہسی کھیل کی حقیقت نو پیٹو نہیں آخیا تو جھوٹ نہیں آخہ میں حقیقت نہیں آخیا مدیم جدوی اونٹنی دوڑا رہے نہ سرکار آئے پڑتے آیا کم تم تو سہلو فرمایا بھائی مانا اور بہانے بڑا لے توجہ نہیں فرمائی پا ترکی کر دے نہ پی جی افوا نل نلعب میں مزہ میں حقیقت گی نہیں مدینے دے لے میرے پتر اے صحابہ اللہ میں جو آخر ہستا رلی وسطا رلی بے شک میرے رب نے می چنیا وے میرے لیے میرے صحابہ چنے رب چڑے گی رب دیا نشانیاں تو کرے گا مزاق کرے گا نشانیاں توہین کرے گا, سمجھ رب تو کرے گا تو آنگی فرمایا رب جا قرآن تاریا ہے بالکل بروا مہبو یہاں فرماؤ کلو فرما دب لاہے قرآن دیا لفظا دی غور ہوئے ان کا مطلب ہے مزاق بھی مزاق بھی انہوں نے غلط نہیں کہنا ہاں انہیں آخیا نہ بھی اہم کنا نہ اللہ تعالی فرما دا کل جبریل آیات لے کے کل ماں بھی فرماؤ اب کیا اللہ کے ساتھ مزاق کرتے ہو مطلب اللہ تعالیٰ مزاق کیوں بنے گی کہ رب کا مذاق پھر سمجھو چون کا مزاق آیات ہی اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مزاق کرتے و رسول ہی اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی اور آیات ہی رب سونے اے ترتیب تارگ دسیا جہ صحابہ نے میری چون میں اپنے حبیب واسطے چنے ہبو لب کیوں نہیں چنیچیا کوئی حبشے تو بلال چن لے کوئی خارس تو سلیمان چن لے ہوں یہ میری جو چنے میں چنے رسول واسطے نے یہ بن گئی نے میری نشانیاں بن گئی نے جہاں اب پہلے رب دا نام ओ, بھی نہیں رسول حسین حسن بولتے نہیں رب رب دے رسول ہو سکتا ہے میری گل تو غور نہیں ہوں اگے ادھر فتوا سونا کہ حکم کی جاری ہو رہے ہیں لاتا روپ اللہ تعالی ہے یہ تو مزاق تحقیق تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو بھی سابت ہوا کہ کئی آتے جی کلمہ پڑھ لیا ہونا کدوں کا فر ہو سکوں کلمہ پڑھ کے جو مرضی کی جائیے ضیا نہیں ہوں جی قرآن اور میں پوچھنا صحابہ دی بہت بڑی شان ہے پر قرآن جتنی تو نہیں ہے قرآن جتنی شان بولتے نہیں یار قرآن صحابہ راہیے صحابا بہت مقام اچھا تے صحابہ نو خالی پیٹو آ قرآن قد کفر تم گل قابل قبول نہیں ہو رہی تو کبلا صحابہ بھائی کرام کے بارے جملہ قد کفر تم مفتی دا فتوا نہیں قرآن ہے مفتی نتوا دیں ممکن ہے دلیہ ہو جاوے فتوا کو نہ بنتا ہو چیری گل نہیں ہوتی جی فتوا قرآن لا اتنے قطع ہے گل تو غور نہیں ہوں اصل, اصل پہچان کرنی چاہیے کہ صحابہ پاک دے ویری کہڑے لوگ نے. گستاخی سے بندہ توجہ نہیں کی تھی گل اور صحابا پاکی تو اے جملہ ہے قرآن کی بے ادبی اللہ دے کلام ہون دی وجہ دو قرآن رب دا کلام ہے اس واسطے دی عزت لازم ہے فرد ہے اور دوجا قرآن پا کے رب دا نام چوک ہے تو ان سوال ہے جبان دھوکا سوکھا دی سوچ آ جاتی یار میں کمت کر رہا ہاں اگر غلط ہوتا اللہ تعالی میرے تے اتار دن دا انہوں سے آزاد اتار دینا ہوں اس بھولی کے پتر نو کوئی پتا نہیں کہ یہ کسے دستک سبر نہیں, باند رہا. تیری نہیں بھی بن رہا شکل دعا پچھلی امتانے گنا کرتے سن مت لکھا جاتا دروازے کی مکان کی تحریر سے لکھ دیا جا رہا سی رب سنیا میری امت نیری امت دیا نی شکل دنیا چاہ بدلی اگر اللہ تعالی دے نام دی بیعت کی بےعدبی کر کے بندہ خوش ہوئی میں غلط آدھے مینو کچھ ہو جاتا یار میں کدو دشتہار بنڈیا مینو کچھ بھی نہیں ہوا انچ لانتی اے سرکار دیا دو جائیے اگر فورن عذاب نہ آئے تو بندہ خوش, آبی بھی خوش بھی نہیں ہونا یہ کام غلط ہی نہ ہو پچیا کا فرالی گل ہے تا سارے بیما ستوے سارے چ نصیحت نہیں سدرے تو اللہ تعالی فرمانے فتح ماں بواشائی اصل ہر شہر در... ہر شہر کے دروازے کھول دیتے دنیا کا ہر سال سامان دے دیتا کیونکہ اگر جنت حصہ کٹ گیا ہوں دنیا کی سارا کچھ ملیا انہوں نے کی کیا وہ او اولو کے پٹے بجائے برت حاصل کرنے کی کہتے ہیں ہت آئے ساری بے ما تو رب سونا قرآن پرماند ہے وہ خوش ہوئے آخڑے اتر آئے ان شاید لے اگر یہ نبی ایویں آ کے جناب یہ گلا کرتے تو رب سان ہر قسم کے مانو دولت دینا سڈیا تا اولادہ دیا بھی ویک لینا لگیا پہ پیسہ سارے کو دنیا دا جو منگنے جناب گھر بیٹھے سارے کام ہوگ ناراض ہوتا نہیں ہونا مال نہیں لبنا پتا کہ اگوں حصہ کٹ گیا سارا دنیا ہے دیا اگی رب فرمایا جدو دنیا کے مال دے خوش ہوئے آکڑے اچانک اصاب پکڑ لے کنج فریا کوئی زمین دس گئے دیکھنا تھلے دے تبدیل ٹھیکار نو تھے جن مضبوط ہو جی ترکی کی ہوا ہے اولاد آئی بھی سمیت ماحول بلکہ مول بھی تو میرے لنگے جرائم ہاتھ کھڑے کرا ہوں. بھائی تشتہار کون کون چھاپتا ہے خدا جی کے سمے عوام دیکھنے نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرنا کرنے اشتہار نہ تلو گی کوئی نہیں جا چھاپ چھاپ کے رب دٹی آمد کر لانت پہ لیا بھونٹے سے پیڑ مسلے بجائے اپنے نبی کی امت نو بجائے دے دے تو خود پیمان میں ادب سے ہو گیا کیا اقبال اقبال جب فتوی دور ہے اپنے پوچھ ملا اپنے اللہ سے اے دل سے, سے نپ کیا دریا اللہ کے بندوں سے بار آدھے اور جنہیں فتوا دینا سی جنہیں مدرسہ بنایا جلبر خود بے اللہ رسول دے لے دے چھاپ کے سب دے خود اور ہر چوڑ خود کٹی کھلوتا ہے خود بیبیا ہر کھلوتا ہے خود کرنے بجائے تعلیم تہذیب کا خود دل جاگا خود جناب والا افتتاح کو فتوا جی نے اور سی خود بائی مارے ہر پھر کرندرا کی کریے کرندرا میرے حدیث یاد کریے اور کیلی حدیث یاد کریے میری گل نہیں میں متینے پر متی جب تین کسی پاسوں ہاتھ کا نہ ملے ٹنڈی والے فٹو ملے پھر کی کر اس سب سے کل کا دل کو فٹو لے اپنی بولی کر جایا مسلمان دل سے اپنے سے دل سے اگر لمنا پا ہی آپ بے دب ہو گور نہیں ہر شو پہ زندگی دے اندر بی بی انو رحمت مسجد جب جھاڑو دو گے لوگوں کے پاؤں کی مٹی کا غبار ناموں پہ پڑے گا یہ امام ہوتا ہے توجہ نہیں کی بریقی نوٹ کرے جب پانی لگے گا اس کے ساتھ بھو گے یا بارش بار لکھا ہے تو بارش کا پانی آئے گا نام کے ساتھ لگ کر نیچے آئے گا وہ تو متبرک فرمایا دیکھو جب پانی دم کراتے ہو کسی پیر صاحب سے کسی عالم سے وہ کلام پڑھ کر چھو کرتا ہے وہ کلام اس کے اندر تو نہیں گئی چھو کی تو گھر والوں کو بتا دیا یہ پانی دم ہوا ہے اس کو نہیں چھیڑنا اونچی جگہ رکھنا بچے ڈول نہ دیں ایسے ہی ہے تو فرمایا دم والا پانی اچھا ڈولنا بھی نہیں کدی زم زم نو دو لیا پوچھا بولنے ڈول زم زم توڑی اسمایل ہوں نبی دی ایڑی ہے بڑی قیمتی ایڑی ہے بڑی عظمت والی ایڑی ہے پر رب کا نام پھر رب کا نام نہ بار سڑ کے گل کی جی چھاپتے جی ہی ہیں فلاں چھاپتے ہیں, ہیں, ہیں, ہیں, ہیں پوچھا جی شریعت دل تار پڑے نے قرآن حدیث فقہا مولوی صاحب دلیل نہیں بنتا چار ہے تو نہیں کی تھی. آمد. آمد. آمد. اور گل لمبی ہو گئی میں گل کیا کرنا وہ صحابا نالی پیٹو آخر کرا فر کہ جا وی ذات کے نام ن اگلی گل سیدنا امیر امیری ماویہ اللہ اللہ, <تصیح> رضی اللہ تعالی مطلب انہ دن میں ارد کی دیئے بھائی آپ کی ایک وسیعت جنابا ہوں جب مطلق صحابہ پاکی توفر ہے گنا ہے حرام ہے اور ایسا کرنے والے صحابہ کے دور چ منافع آ کیا گیا تو صحابی صرف صحابی ہوئے ہے سرکار پڑھ کے زیارت کی بس چند لمے صحبت جڑی بیٹھا اس بعد فوت ہو گیا کوئی انہیں جناب لمبی چاڑی عبادت نہیں کیتی جہاد کچھ نہیں او صحابی ان دی توہین اور کفر تک میری غور نہیں اچھا صحابی بھی ہو سرکار دا سالا پاک بھی ہوبیا کے امام کا سالا اتو قرآن رب دا اترے ایڈا حساس مسئلہ اہم کتاب آخری کتاب آسمان تو اترے جبریل کی آن دے ہو جبریل امین جبریلے آن ہوں جبریل انہاں دا نام ہے امین سی امین کیوں آدھے پتا ہے کہ وہ سوا لکھو بیش نبی جہاں رب دا پیغام لیا رباہ نبیاں تک جو رب دیتا ہے انہ خیانت نہیں کی تھی امانت نبیاں نو پہنچا ہوں میرا سوال ہے کہ رب جدو لکھ لکھا کروڑا میں, میں نہیں سکتا پتہ نہیں فرشتے کن نے تعداد نے چلو سارا فرشت چنیا ہوں یہ پکی گل ہے کہ دیگر صحابت نال جدو قرآن لکھن کی واری آ تو ان سید ان امیری معاویار اللہ وے اگر امیر دی اللہ باللہ من ہے دے دے جبریل امین ہے امی نے تھلے کنو لکھن دلا دوج نہیں کی دیا. مالک سونا انہیں تو فٹ قوران پاک اتار دینا تھی. میں تو کافر ہو گیا ادھر بھی تو قرآن اتر آ میرے ماویہ جہ یہ میرے رب نے بھی نہیں اتارا محبوبے خدا نے جی یار چنے نے نہ ربان جو ہے تو خالی صحابی ہو ساری شانا قرآن ادیس جو آئیے نے وہ حاصل کر لیند ہومت دمو ساری امت دا، او تو کاتب وحی، تے اُن امین کون سمجھے رب تے رب دسول آپ وی پر امین ہے نا میرے ماں بھی آپ وی پر کیا ہے کاتب تو ہیں ہی ہیں امین بھی ہے دیکھنا کئی بار ہے بندہ کاتب ہے لیکن ڈنڈی مار جان اگلا ہو لکھا جاندہ. نا؟ مطلب دو الگ شان نے امیر معاویہ دیا آمد. لکھائی سے بھی رب سے رب سے رسول ہی لایا وما مما یم چاندا جب سکار نے فرمایا سی کہ ماویہ قرآن تے تو ت جو قرآن لکھ تا ہوں رب ربول امانت دار سمجھا قرآن لو کسے موڑ سے جا کے ڈنڈی مارنی سی تے چلو تو پتہ نہیں ہوتا تے امیر محاوج بھی نہیں, دنیا ہے جیڑی <تصفح> دخات ہے محبت وہ نہیں ہوتی تو نفسانی ہو محبت وہ ہوتی ہے جو شرعی ہو کیا ہو ہاں محبت شرح تے محبت ہے ورنہ عیسائی حضرت والے اسلام دی محبت جانم سڑن گے بولتے آ مٹی کی مورتی بناسا مٹی دی مورتی بنا م... م... م... دے چھو کرتے تو پرندہ بن جان اسی طرح ہوں کبلات وجو جدو اپنا حضرت بنا لبی نو نبی بنا لو توجہ نہیں کی دے ولی نہیں تلی بنا پھر تو محبت ان دی غیر شریع ہے کی گیر شری ہے کہ نہیں بولو نا فرمایا, علم فلا ما فرمایا اے بندے اگر ماں باپ بھی تی میرے خلاف کر تینو میرے خلاف کرا تو لا تو ماں پھر ماں پیو کی گل منگنی نہیں, نہیں. کیوں؟ بس سارا مقام تب دتا ہے. تے استاد مرشد اے ماں باپ ہے کوئی بھی ہے جب دے مخالف کرنا شروع کر دے تو پھر دیہ بن دیا انہوں چڑھ دے بندہ بھائی آری اس رب بنائی مینوںکم دیر عزت کرنے کا دائرے کرنا سی دور امیری معاملہ رلی اللہ تعالی ان جد وسال فرمان لگے نا تو ہوں کیوںکہ اس وقت نہ موبائلوں دا دور سی بھائی بندہ فون تے اطلاع دے دے کسی نو یا ہور کوئی اس طرح دا معاملہ سی نے وقتی طور تے اے پتر یزید کو آپ نے ان بلایا تے فرمایا کہ اے یزید میرا آخری وقت آ گیا میں اس دنیا کو پردہ کرنا ہوں تے میں اتنے سال بادشاہی حکومت کی اشارہ شریف کے مطابق اجڑی خود امیر اپنی زبان چھتے پہ نے کہ اے پتر یزید اسی اس خلافت کے حقدار نہیں اے دے مستحق امام علی مقام سید امام حسین بلا کے وسیعت کی امام حسین دو وسیعتان نے ایک ریا ریا بارے اور دوجہ خاص, ایک خاص امام حسین آپ کی آل اولاد بھائی رشتے دار بارے خصوصی وسیعت اور نال یہ بھی آخیا کہ میں تین آرزی تند دنوں واسطے حکومت دے چلیا امام حسین پاک مدینہ طیبہ تو تشریف لے آؤ خود رکھ ابی دلہ ہے آرمان لگے اسی حسین دے حسین دے نانے جان کے ابا جان دے گلام بن سکتے ہیں خلیفے نہیں بن اے بھی موجود ہے سیاپا یہ بند کمرے فرن والا تو ہے کوئی نہیں خیال ہے کوئی بھی بائی مانا تورے بڑے جاگ جو تحفہ آئے تو حق بندا ہے کہ اس دور ہے کہ ایک پاس امام حسین کلوتے نے ایک پاس یزید کلوتا ہے اور میرے ماں سرکار انہاں نے چڑ کے پوتر آگے میں تینوں بات چاہیے جرم تو پھر امام حسین بیٹھے مدینا تی کوئی جہاز سی کر دے سن بیچارے پیدل کوئی راہ سن پہاڑا پیاس شدت مسلے لوگ جد مدینہ سامنے پتر یدید ہے آپ نے فرمایا آرزی طور سے میں تینوں دے چلیا اور دو شرابی زانی سے سارا کوئی ویک کے بائی دماغ ٹھیک ہے مسجد مسجد دی ہے. اے پوری نہ تا امام گوارا نہیں حضرت جی باقی تو تج ٹھیک ہو لیکن یہ سارے جڑے اعتراض بڑا کرتے ہیں لہٰذا مہربانی کرو تھی اداڑی شریف پوری کرو یہ نہیں گل اچھا اج دیجامیہ سو بندے کا امام ایک خرابی دی وجہ تو نہیں رکھتے جی دا دا تو رکھ کہ میں پوری امت دی رسی چلیا؟ نہیں کی رسی تین پڑا چلے ہوتی گل گود فیکٹری کارخانے والے لوگ بیٹھے ہو تو سا کیا سارے منڈے فیکٹری والے سربراہ بنا ہوں نے جب دکان تو خجا سابی دا ہے رسول میرا رب بھی بناوے بنا رسول اللہ بھی امانت دار بنا اور جہاں قرآن, دی وحی دی قرآن دی کی وہی امین امی قرآن کے امین نے باقی شہرات کرنی اللہ کر کے چلیا لیکن آرزی کتنی تو ڈٹ جائے ویکھو نا حالات ایسے ہوتے پیو کی وراثت واہ ساری لب جائے پتر ہوفنڈر نکمے کچھ نہ یا پہلے چنگی بھی نا سب کئی وگڑے ویخے نے کہ پہلے شریف تب آدھے نے اور جدو پیو کا سوٹا سیر پیو کا ڈنڈا سر تو آ شریف رنگ تک سارا مال دولت گڑی چابیاں کہ پہلے شریف رہے نے پیو دیا اکھا بند ہوئی کبرج گیا پیچھوں پھر آن بن گئے ہیں ہزاروں مسالا نے ایک کملا ایک فطرتی نظام ہے ایک کائنات کا نظام ہے کوئی ضروری نہیں ہوں کہ اگر باپ نیک ہے تو بھی سو فیصد اومی ہو گئے اور دیکھنا کئی دفعہ رب اج بھی تافر چو سی کرئی بار ای بندہ آپ کامل مخلس ہوتا ہے لیکن اولاد میں کمی نکل پہ تھوپی جی بل او پی دا جان گے وہ بھائی ازیز نوسا کی بچا کے کرنا جان جا جدھر یزید ساند کی بلیا دا بلیا دا توجہ نہیں کی میری گل سا فرض ہے سرکار دے صحابی عزت دفاع جت ایمان کا مسئلہ ہے, جتھے ساڑے ایمان دیل دا ہے جی مسئلہ ہے ساتھ نچائی کلوتے ہیں اگر بندہ اپنے گربان جاتی مارے نا تو بہت کچھ ادھر بھی نظر آ جانا ہے جی تو دوستو سید آگے معافی روپیے اللہ ہو وِسال دے وقت فرمایا کتو بل یزید میں تیو امام حسین دارے انہوں دی اولاد دے متعلق بائیاں متعلق دی اولاد دے دی متعلق اور بنو دی ایک کامل وسیعت کرنا ان قریب روح نکلنے والی ہے اس صحابی معاویہ ماوی رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ اپنے بیٹے یزید نو امام حسین یعنی سرکار دی آن اولاد دی بارے وسیعت کرتے پہ والا یزید ہو جب تک امام علی مقام خوفے نہیں ہے کوئی کم تو حکومت کم حکومت, حکومت دے کے جا رہے سر حکومت کا کوئی کم تو اس وقت تک نہیں کرنا جب پہلے کا بھیج کے امام حسین تو مشورہ نہیں کرنا تو تشاور الحسین تو حکومت فوق ولا یدن اندہ اندہ فوق اور تیرا کوئی حکم امام حسین دے کا دے اورسین نہ تیرا ہاتھ بھی حسین دے آت دے نہ ہو اپنے حکم نو کرتے دے بارے دشمن نہیں کرتے ہوں لاتا کل ہاتھ آیا کل شروع اے میرے بیٹے ادیب ادو تک کھا نہ ادو تک پیوی نہ ہوتا ہے مدینا کھے گوفا آخر امام والی مقام آنا بھی ہے کچھ فرماج سفر چی ہوئی توں نوی شہ نہیں کھاونی نہیں پیونی پہلے امام والی مقام واسے رکھنی بول جا سال من جميع اپنی فوج اپنی حکومتی عملے حکومتی عملے تے مال بچ خرچ کرنے پہلے حسین دا حصہ ایسی گل ہے جی پہلے حسین کا خیال کرنا پھر کپڑا پاڑا ہوں من لوگ دس وہ دشمن اج دیاں گلا نہیں کرتے ادھر سجن کرتے ادھر اولاد ادھر نبی کی اولاد अपनी औलादू पाया बाद खा बाद पीना बाद कपड़ा पावना है, है, है पहले उदर भेजना है بول سبحان اللہ سبحان اللہ کا یا بے, بے شخلافت ہستے بے شک آسان ہی آ رہو اے خلافت امام حسین دیے انہوں دے باپ دیے اور وہ جان دیے کا سوال اللہ دیر حکومت نہ رکھی حسین کلیم مدت رکھی جب آپ فرما کرتے چھوڑی کیوں پاک حسین دے وے بھائی مینو دیتی سی توجہ لے کل پہنچنا ہے دنیا تو چلیا یا کسی کوئی تریا میں پڑا اے پڑو جی وہ حضرات حوالے کر دینا مراد میری معافی سکار جد ماوی پہنچ تو شریف لے آپ کے حوالے کر دینی آپ خود خلیف بڑھ بید چو بڑاور دے حوالے تو بادشاہی خلافت اڑا ترج ترج کے خلافت حکومت اپنے حق دار تک پہنچ جائے جدو امام آن کے حوالے کر دی تاکہ خلافت اپنے حقدار تک اہل تک پہنچ جائے ذرا گورنر آ سوال یا کولئی خلافا دے دے نماز کہ انشاءاللہ تعالی سیدنا امیر معاویار دی اللہ تعالی ثواب واسطے اور اس سدی آہ میرے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ قبلہ کب الوجود خواجہ محمد شفیع حضرت صاحب چیبلا متعلق بھی جو مبارک اور جو آپ نے آ کے سچے دین کی خدمت ہے اور کی متعلق جی عقیدہ رکھنا چاہیے اس طرح عقیدہ رکھا تو اور امت رضی اللہ تعالی دعا کرنے مالک اسی عقیدے, اس عقیدے العالمین